واقی مسلط وز قدیم ان اللہ حبی مرون بس اس لیے آیاتِ مبارکہ کے ساتھ عیسائی مبارکہ کا بھی تعلق ہے کہ یہودی جو ہیں علیہ اسلام کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے وصف سے چھوڑتے رہتے تھے شوش چھوڑتے تھے تو کچھ نئے نئے مسلمان جو تھے وہ بھی آلِ سعد اسلام سے آ کر کے پوچھتے تھے کہ فلان علاقہ جو ہے اس سارے کو سونے کا بنا دیں یہاں پھروں کے باغات ہو گئے اور نوز بلّہ کافر جو ہیں رسول اللہ شام کو یہ کہتے تھے کہ آپ سونے کی سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں ہیں اور یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی کتاب ایسی لائیں جس میں ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہو تو اس کو حکم دیا گیا ہو کہ تو کلمہ پڑھ لے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے جی اس طرح کر کے یہ مطالبات کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کرنے کے کام میں لگنے کا حکم دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے اس میں مصروف ہو جاؤ یہ دائیں بائیں کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں یہ چھوڑ دو تمہارا کام نہیں ہے یہ کہ سمجھا ہے مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشا فرمایا جی دیکھیں میں واقعی اسلام اوات الزکا فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو دو عبادتوں کا ذکر فرمایا ایک عبادت بدنی ہے ایک عبادت مالی ہے ساری عبادات انہیں دو عبادتوں کے تحت آ گئی جتنی بھی عبادات بدنی ہیں وہ ساری نماز کے تحت آ گئی اور جتنی عبادات مالی ہیں جیسے عشر ہو گیا زکوۃ ہو گئی قربانی ہو گئی فطر ہو گیا سارے کے سارے وہ سارے کے سارے زکوات کے تحت آ گئے جی, جی اللہ تبارک و اتار نے ارشا فرمایا بماتنف سے کم آگے عموم کر دیا ہر چیز کو عام کہہ دیا بماقم سے کم جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے نا لے انف سے کم وہ تمہارے لیے تمہارے پوچھنے کا کام کیا ہے جب تمہارے کرنے کا کام نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ہیں جب تمہارے کرنے کا کام یہ ہیں نا پوچھنے کا کام بھی یہی ہے تمہارے کیا نہیں سمجھ پڑا نماز کے مسائل معلوم نہیں ہوتے اچھا جس قوم کو یہ نہیں پتا ہوتا جنازے کی دعا کا ہر بار جنازے کی دعا بھی نہیں نیت لوگ مطالبہ کرتے ہیں سے کہ بابا ایک خانستا ہوا بولے گا جس کی اپنی ٹانگیں قبر میں ہوں گی وہ کہے گا خانست مولوی صاحب نیت بھی بتا دیں یہ مسائل نہ سنا بتائیں بھائی جو ضروری مسئلہ ہے وہ تمہیں بتایا اب جنازے کے اندر کیا پڑھا جائے کتنی تقبیریں فرض ہیں نہیں پتا لوگوں کو ایسے من کے کھڑے ہوئے امام کہہ رہا ہو اللہ اکبر وہ چپ کر کے کھڑے ہیں بھائی جس طرح زور کی چار رکھتے ہیں فجر کی دو رکھتے ہیں ان میں سے ایک رقد میرے اجائے نماز نہیں ہوگی اسی طرح کر کے جنازے کی چار تقبیریں ہیں اس میں سے ایک بھی کسی بندے نے نہیں کہی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی پوری نماز نہیں ہوئی مگر یہاں کیا ہے نیت سنا دیں اب نیت زبان سے کہنا یہ بداتا ہے اگرچہ ہمارے علماء اسے بداتے مستحبہ کہتے ہیں کہ تاکہ آمد الناس عوام لوگ جو ہیں ان کا دل اور زبان ایک ہو جائے نیت کر لیں بہتر ہے لیکن نیت پہ زور ہے سارا اور تعالی نے جو چیز جی فرد کی ہے اس کا پتہ ہی نہیں اب ہوتا کیا ہے ایک بندہ بعد میں آ کے شریک میں اس کی دو تقبیریں ایک تکبیر تین تکبیریں تک رہ جاتی ہیں سب کے ساتھ سلام پھیر دیا اور میں نے کہا نماز میں بھی ایسے کرتے ہو کرتے وہاں تو نہیں کرتے میں نے کہا یہاں کیوں کر دیا نماز میں کیا کرتے ہیں جی نماز میں جتنی رکھتے ہیں اجے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے یہ ساتھ ہی کے سلام پھیر دیتے ہیں نہیں نہ پھرتے نماز پوری کرتے ہیں بعض میں جی جن پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ جناب نیت کرنے کے حکم شری کیا ہے وہ آ کے بڑے بڑے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی یہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے... بھائی تیرا تعلق ہے ان کام میں تیرا کام جو ہے نا وہ کرنے کا کام وہ کر بس نماز اور روزہ ان دونوں کے تحت ساری باتات آ گئی تیرا کام بنتا ہے عبادات کے متعلق سوال کرنا ایسے فلاں عالم نے یہ بات کی ہے جی فلاں عالم یہ کہہ رہے ہیں اب آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے تو ان مسائل میں جناب اپنا سر پھنسا جب یہ مسئلہ مولوں کو سمجھ آنے والا نہیں ہے دو مول لڑ پڑے ہیں تو تو کیوں سمجھے گا بھائی تجھے کیا ضرورت پڑی ہے پوچھنے کی نہیں جی ہمیں تو سمجھائیں بھائی کیوں سمجھے گا تو بتا تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ان آیات وطار کا تعلق ہے آپس میں کہ وہ سے تو اکلے کو سوالات کرتے تھے میرا ابا کون ہے جی یہ بتا دیں میرا فلاں کون ہے جی یہ بتا دیں ہاں جی یہ بتا دیں ہاں جی وہ بتا دیں رقط بارک وطار نے ارشا میں واقعی مسلح و تم سکھا تم نماز پڑھو اور سکھا دو وما تو قدمول انفم وما تقدمول انف میں ساری کی ساری نفلی عبادات آ گئی سارے نفلی صدقات آ گئے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ حسن سلوک سارے کا سارا جتنا بھی ہے وما تقدمو انف سم کے تعت آ گیا جو کچھ بھی تم کرو گے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے انفم وہ تمہارے لیے, لیے لام جو ہے نا یہ نفے کے لیے تمہارے نفے کے لیے کیا آج اگے کیا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تجدوه عند اللہ اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے جو کچھ بھی تم بھیجو گے اگے جا کر جیسے مرو گے تجدوه تجدوه عند اللہ اسے اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے تم قبر میں سارا کچھ دیکھ جائے گا قبر میں سارا کچھ دکھ جائے گا کریم اقا کا فرمان ہے میں جب بندہ مومن دنیا کے اندر روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے نا تو میں کہ سورہ ملک جو ہے یہ پرندے کی شکل میں آگے قبر میں اسے ڈھانپ لیتی ہے قبر میں ا اس کا دفاع کرتی ہے عذاب سے میں جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو میں کہ عذاب بیاننے لگے نا اس پر ایک طرف سے روزہ اتا ہے ایک طرف سے نماز اتی ہے ایک طرف سے حج جاتی ہے ایک طرف سے زکوۃ आती है عبادت اس کی پھر نفل عبادات آ جاتی ہیں اسے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک جسم کی صورت عطا فرماتا ہے ایک جسم کی صورت میں جسم ہے تو نظر آ رہا ہے کہیں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو کچھ دکھا سکتا نماز کہاں جیسے ہاں تو نہیں ہے لیکن اللہ تبارک ارواح میں سب کو ایک عالم مثال رکھا ہے جو ہم کام کر رہے نا ان کی شکل و صورت بن رہی ہے سارا کچھ تیار ہو رہا ہے وہاں وہاں یہی تو وجہ ہے قیامت مت والے دن میزان پر جو امال تلیں گے ان کو شکلیں دی جائیں گی ان کو شکلیں دی جائیں گی اور یہی وجہ کریما بخار سے کریما کرد سورت شکل کا بندہ اس کے سامنے آیا کہ یہاں سے تو کیوں آ وہ کہ میں کوئی اور نہیں ہوں تیرا عمل ہوں میں تیرا عمل ہوں جو تکیے کرتا تھا وہی وہ ہوں تیرے کرت تیرے لچھن ہوں میں وہی وہ ہوں میں, میں کوئی ہوں میں تو بےگار نہیں ہوں پہچان مجھے میں وہی وہ ہوں تو بتائیں یہ سب کے سب جو ہے وہ مثال کے اندر ان کو مثالی ہر ایک چیز کو جو بھی عمل کر رہے ہیں تو رب تبارک و تعالی عند تم انہیں اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے جو کچھ بھی تم کرو گے نماز ہو گئی روزہ ہو گیا حج ہو گئی زکات ہو گئی عبادت ہو گئی حسن خلق حسن اخلاق ہو گیا ہر ایک چیز جو ہے وہ قیامت والے دن قبر میں جاتی ہر چیز دکھ جائے گی بند رکتبار نے فرمایا کہ تمہارے پوچھنے کی یہ چیزیں جس سے تمہاری آخرت بنے جس سے تمہاری آخرت سدھر جائے ان معاملات میں کیوں پڑتے ہو تم امام علیہ الناس کو ان مسائل میں الجھنا ہی جائز نہیں ہے وہ صرف وہی باتیں پوچھیں جو ان کے کام کی ہیں جن پر وہ عمل کر سکیں کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں یہ مولوں کو بھی چاہیے وہ بھی جناب احمد الناس کو لوگوں کو جناب شکوں کو شبھا میں ڈالنے سے ذرا پرہیز کریں آج جب है? ہماری قوم جو ہے وہ نوز وہ کل کوئی مر گیا قتل ہے پوری پاکستانی قوم پاگل کے بچے الٹے اس کے غم میں مبتلا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں پی آئی آر کیا کہہ رہے ہیں اس طرح کا کوئی لفظ ہے نہ تو سدھو ہے میں کوئی اور بات پوچھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ ریسٹ ان پیس پتنی کیا کیا کیا اس طرح کافر مر جائے یا جیسے ہم اپنی زبان میں رحمت اللہ کہتے ہیں یہ مرحوم کہتے ہیں مغفور کہتے ہیں اس طرح کر کے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ آگے جا کے راحت میں رہے سکون میں رہے تو بھئی یہ دعا کرنا کافر کے بارے میں مسلمان دعا کرے تو خود کافر ہو جاتا ہے خود کافر ہو جاتا ہے مسلمان کافر کے لیے دعا کرنے والا بخش کی کافر کے لیے ایک دعا کر سکتے ہیں دنیا کے اندر جب زندہ قربا من باد صحاب رب کا قرآن فرما رہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی نبی کے ماننے والوں کے لیے جائز ہے کسی کافر کے لیے بخشیش کی دعا مانگے جب کہ انہیں پتا چل گیا وہ ہے ہی جنوی, جنوی, جنوی, جنوی بتائیں جی جنت صرف اور صرف وہی وہ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے بس تو یہ پکڑ کے جناب کو, سکھوں کو, یہودیوں کو جنتی کہتے اتنا تو ان زلیوں نے ادھم نہیں مچایا جب یہ بندہ مہاراج شیخ ابر میں قتل ہوا ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا غلام یاسین ملک بے اسے ہندوؤں نے زلیلوں نے جناب عمر کیا کی سزا سنا دی ہے کوئی نہیں خوش کا ان کے منہ کے ساتھ کتے بندے ہوئے ہیں ایک بھی نہیں بولا سارے چپ جیسے وہ میں کیا کہوں ہوں اس کے بارے میں وہ سکھ کیا مرا سارے سارا میڈیا رو رہا ہے رات دن بیٹھے جناب کل سے جناب ان کا رنڈی رونا شروع ہوا ہے آج تک روئے جا رہے ہیں وہ ہمارا جناب فلانا ہمارا فلانا مر گیا ہمارا فلانا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یار دین دار کو دین دار کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے نہیں اور کمینے کو کمینے کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے لوچے کو لوچے کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے جس بندے کو بھی دکھ ہے نا میں حقیقت کہہ رہا ہوں وہ اندر سے لوچا ہے وہ چاہے مولوی بھی ہوگا نا داڑھی والا بھی ہوگا اسے بھی اگر دکھ چڑھے نا اس کا تو آپ یقین کر لیں اندر سے وہ بھی گانے سننے والا ہے رات کو وہ بھی جناب لوچا بن جاتا ہے وہ جب اکیلا پڑا ہوتا تو پھر موبائل پہ پتہ کیا کیا دیکھتا رہتا ہے وہ یہ کوئی بھی مسلمان جو ہے کافر کے لیے بخشیش کی دعا مانگنے کا مجاز نہیں ہے کوئی مسلمان کافر کے لیے بخشی کی دعا نہیں یا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ نہ مانگے دعا حضور یہ کھڑے ہو کون ہوتے ہیں دعا مانگنے والے والا یہ کون ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنے والا مسلمانوں کو اکرام لے کو منا کر دی رب تو صرف اور کوئی وعدہ نہیں نے جن کام اچھا یہ اتنا اہم مسئلہ اٹھا ہوا ہے یہ نہ بندے آ کے پوچھتے ہیں نہ مول بتاتے ہیں یا نہیں سارے چپ چوپے ساری قوم بخش کی دعا مانگ پتہ نہیں ان کا بس نہیں چلتا جیسے عمران خان جا کے فاتحہ پڑھا تھا ایک سب کی یہ زلیل ایک بٹور ووٹ بٹورنے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں اسلام کے دشمن تک بن جاتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے آگے دیکھیں جی یہود سارا جو ہیں عیسائی مبارک کے اندر ان کا اشتراک دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں نوزب الودی عیس علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں یہودی علیہ السلام کو مومن نہیں مانتے عیسی علیہ السلام کو مومن ہے نہیں مانتے اور نسرانی جو ہیں وہ علیہ السلام کو نہیں مانتے ان کی کتاب کو نہیں مانتے ایک دوسرے کے نبیوں تک کی تکفیر کرتے ہیں یہ ضلیل لوگ لیکن جب بات آئی نا آہل اسلام کی تو یہ چوڑے اکٹھے ہو گئے یہ <تصفح> دونوں اکٹھے ہو گئے انہوں نے پتہ کیا کہا آہل اسلام کو یہ کہنے لگے, <تصفح> <تصفح> لگے وَقَالُو خُلَ جنت منکانا <وَنَصَارَة> انہوں نے کہا جنت صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا پھر نصرانی ہوگا نسارا جائیں گے جنت میں نصرانی عیسائی چوڑے وہ جنت جائیں گے یا پھر یہودی جائیں گے ان دو کے علاوہ کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا ان کے یہ حرکت کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آہل اسلام جو ہیں نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ یہ بات سن کے شک و شہد میں پڑ جائیں وہ کہیں کہ جب جنت جانے کا معیار ہی صرف یہ اودیت اور انسانیت ہے تو ہم کیوں کلمہ پڑھتے پھرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کا ہم نے اسلام پھر کیوں قبول کر لیا جی رب تبارک بار نے پتا کیا عرشہ میں صرف ایک جملہ اللہ اکبر ایسا جملہ رب تبارک بہتال نے ان کے وقت بولا ایسا کلام جملہ میں کو ہوں اللہ تعالیٰ میں حبیب پیارے اور محبوب کے یہ ان کے دل کے گڑے ہوئے منصوبے ہاں یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے منصوبے یہ خیالی پلا ہوا ہے نہ یہودی جائے گا جنہ تو نہ ہی چوڑا عیسائی جائے گا ہاں یہ جن جانے والے نہیں ہیں ہاں ایک وقت تھا جب یہودیت جو ہے یہ معیار حق تھا حضرت سلام تھے اور, اور, اور آپ کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے انبیاء جب تک آتے رہے ان کو ماننا اور موسلی کو ماننا تب تک یہ معیار تھا جنت جانے کا اور جب عیسلام تجریف لے آئے پھر یہود جنت جانے کا معیار نہیں رہا یہودیت جنت کا راستہ نہیں رہا پھر حضرت علیہ السلام کو ماننا یہ جنت کا راستہ بن گیا جب امام الانبیاء علیہ السام تشریف لے آئے پھر نہ یہودیت نہ اسرانیت نہ پھر صرف اور صرف جنت جانا کا کوئی راستہ ہے تو واحد راستہ اسلام ہے بس یہ رقم کو تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں شاہ فرما دیا آگے کیا فرمایا کل ہاتھ برہا نہ تم سوادین اللہ تعالیٰ اب دیکھیں آپس میں ان کی کیسی دشمنی آئے جب بات آئی اسلام کی تو دونوں ہی اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کو جنتی کہنے لگے لوگ دشمنی میں آ کے اسلام کی دشمنی میں کیسے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو جنتی کہہ رہے ہیں کہتے ہی یا تو ہمارے چھوٹے بھائی نصرانی نصارہ یہ جنتی ہیں یا پھر ہم جنتی ہیں ہمارے ہم دو کے علاوہ تو کوئی جنتی نہیں ہے آگے دیکھیں جب آپ تمہارے کو نے کیا فرمایا کل حبیب آپ فرمائے انہیں جو آج جنت کے ٹھیک دار بنے پھرتے ہیں ہی فرمائے ہا ترہ نم او کو پھر لاؤ دلیل تم تم کہہ رہے ہو نا تم جنتی ہو تو لاؤ پھر دلیل کوئی یہودی اور دونوں کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں تو پھر لاؤ وہ دلیل روشن روشن دلیل لے آؤ برحان لے آؤ ہم بھی بتاؤ وہ دلیل کیا ہے؟ کچھ دن پہلے اس کی تقریر کر چکا ہوں میں کہ وہ دلیل کیا ہے وہ دلیل یہ ہے کہ یہودی یہ ثابت کریں کہ آخری نبیر رب تبارک و تعالیٰ کے حضرت علیہ السلام ہے اور آخری کتاب تورات ہے اور عیسائی جو ہیں وہ دلیل سے ثابت کریں آخری نبی حضرت السلام ہیں اور آخری کتاب جو ہے وہ انجیل ہے اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مانیں کہ نبی آخر الزما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری واہ اور آخری کتاب ربتبار کو تعالیٰ کی وہ قرآن کریں جب یہ ہم نے ثابت کر دیا رفتبار کو تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا نہ مو علیہ السلام آخری نبی نہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہ تورات آخری کتاب نہ انجیل آخری کتاب اور آکل سامنے یہ بھی دلائل سے ثابت کر دیا خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے دلائل سے ثابت کر دیا کرد سامنے آخری نبی بھی میں ہوں اور آخری کتاب اور آخری واحد رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے تو پھر ماننا پڑے گا برہان ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے دلیل ہمارے پاس ہے حق کو کی تو پھر جب دلیل ہمارے پاس ہے تو پھر جنتی بھی تو ہم ہی ہوئے نا یہ تو جنتی نہ ہوئے حق والی کتاب حق دکھانے والی کتاب بھی ہمارے پاس ہوئی ان کے پاس نہیں ہوئی جب ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو بلا دلیل کے ایسے دعوے کرنا اور ایسے منہ کھول کھول کے باتیں کرنا تو پھر سچا نہیں ہوا رب تعالیٰ منصوبے ہیں یہ تو, کے کے بار ہیں بار یہ بار تو خیالی پلاؤ خیال میں پکاتا ہے جو مردی کھاتا رہے اس سے کون سے اسے ڈکار آنے ہاں جی ذہنی ذہن میں بندہ پکا لے پلاؤ اور کھاتا رہے خیال میں ہی اسے ڈکار آتے ہیں کھا کے کوئی مزہ آئے بعد میں اسے نہیں نہ آتا رب تبارک و نے فرمایا ان کا حال بھی وہی ہے یہ صرف ان کے خیالی پلاؤ ہیں دل کے گڑے ہوئے منصوبے ہیں صرف ان کے ڈگوسلے ہیں اسلام کے خلاف یہ ذلیل ایک دوسرے کو جنتی کہتے ہیں پھر دے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں آگے رب تبارک و نے فرما دیا آگے کوئی یہ نہ کہے کھڑا ہو کر میں مسلمان ہوں تو میں جنتی نا نہ یہودی جنتی نہ جنتی نہ مسلمان جنتی جنتی کون ہے یہ دیکھیں جی میں جنتی وہ ہے جو اپنا چہرہ رب تبارک کو تعالیٰ کے ہر حکم پر جھکا دے وہ جنتی ہے آج جو کلمہ پڑھ کے رب تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن رب کے فرمان کے مطابق جنتی نہیں مسلمان چاہے کہہ رہے ہیں اپنے آپ ہیں وہ کافر ان کے کہنے سے کیا ہوگا رب تبارک کو تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ جس طرح یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جنتی نسرانی نے دعویٰ کیا کہ ہم جنتی تو مسلمان کھڑو کے کیا دے کہ میں مسلمان ہوں تو میں جنتی رب تبارک و تعالی نا نا نا جنتی کون ہے من اسلم کو محسن میں محسن رب کے ہاں نیکوکار رب کے ہاں احسان کرنے والا رب کے ہاں تو وہی بندہ ہے جو اپنا چہرہ ربت بار کو کے حکم پر جکا دے حضرت موسل اسلام رب کے نبی ہے ربیل رب کا کلمہ پڑھ لیا سر جھکانے والا, والا, والا تھا اور عیسل شریف لائے ان کی مان کر ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی کتاب کو مان کر اپنا سر جھکانے والا بندہ وہی جنتی تھا رفت بار گوتار نے فرمایا اب بھی کو اگر وہی کھڑا ہے تو رب تعالیٰ تو اب حکم یہ دے رہا ہے کہ نبی آخر ضمہ میرا حبیب ہے اب تو رفت بار کو تعالیٰ حکم یہ دے رہا ہے کہ میری وہ جو ہے رب کا قرآن ہے میرا قرآن ہے رب بار کو تعالیٰ میں وہ محسن جو میرے اس حکم پہ سر منہ چکا نا اپنا وہ محسن بھی ہے وہی جنتی بھی ہے ہاں جی ہمارا کہ نہ تو یہودیت میں یار ہے نہنگیت میں یار ہے اور نہ ہی حق کا معیار یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نہ پھنے خام بن جائے نہ نہ معیار جو ہے وہ ہوا محسن من اسلم وجہ ہوا محسن جو اپنا سر جھکا دے اپنا منہ جھکا دے وجہ اپنا منہ ہی جھکا دے رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے واہ محسن محسن وہی ہے اس سے کیا کھالی تو وہ جی ملاد کے لنگر کھالیا تو وہ جنتی بابا فرید کا دروازہ گزر گیا تو وہ جنتی ہے اس نے سندل نکال لیا دھمال ڈال لی کو بھی باہر لے ہے وہ جناب ناچ ٹاپ لیا تو وہ جنتی ن یہ معیار ہمارے گھڑے ہوئے یہ میار ہمارے گھڑے ہوئے ہیں رب تبارک وہ تعالی نے جو میار دیا ہے نا یہودیوں سے آقا جیسے ساتھ اسلام کے مبخص کے وقت حبیب آپ یہ فرمائے میار یہ ہے جنت جانے کا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن رب کی بات ایک نہ مانے پورا سال نماز نہ پڑے جنت کے دروازہ گزر کے موری گزر کے کہے میں جنتی بن گیا ایسے کیسے ہو گیا بھئی رب تعالی نے کہا میں یہ تو ان کے دل کے بنے ہوئے منصوب ہیں نہیں سمجھایا مسئلہ یہ تو اپنے گھڑے ہوئے جیسے اگلے دن یہ ویڈیو آئی ایک نات خان عرفان بڑا میراسی ہے عرفان شاہ جی ہے نا حضرت ان کا مرید ہے وہ وہ ایک بندہ اس نے لنگر بنایا تو لنگر بنایا اس نے تو وہ نائی لنگر بنانے والا وہ چڑھایا اس اس کپڑے دیکھے پہچان گیا کہ یہ نائی ہے اس نے کہا لنگر بنایا اس نے کہا لنگر بنایا, اس نے کہا لنگر بنایا وہ آگے سے نائی میراسی جو ہے وہ کہنے لگا قسم خدا پاک کی یہ بندہ جنتی ہو گیا ہے جس نے لنگر بنایا ہے یہ جنتی ہو گیا کہتا اگلی بار سنیں کہتا خدا پاک قسم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لنگر کھائیں گے یہاں وہ بھی سارے جنتی تجھے کس نے یہ چھنت دے دی کہ فلاں بھی جنتی ہو گیا فلاں بھی جنتی ہو گیا خراب ہے یہ ربت بار کو تعالیٰ کے خوف سے نڈر کرنے والی بات ہے اور یہ بات تو بڑے بڑے اہل اللہ نہیں کی شیخ شخص اچھا جن کی گیارہویں کھا کے یہ کتے پاٹے پھرتے ہیں ان کا ان کا اپنا حال کیا ہے حضرت سید شخصادی رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں آپ فرماتے کے مدینے مکہ شریف میں ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ مکہ شریف کعبہ شریفہ میں پتھر اسو پتھر تے اتنا اس طرح اج جو ایک نظام دکھ رہا ہے اپ کو زبردست کر کے فرش لگے ہوئے ایسا نہیں تھا ماحول پتھر نیچے پڑے ہوئے تھے تو کہتا میں نے دیکھا کہ بندہ جو ہے نا وہ پتھروں پر اپنا سر رکھ کے نا رو رہا ہے زور زور سے دعا کر رہا ہے کہتا یا اللہ اگر قیامت والے دن میرے اعمال ایسے نہ ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں تو قیامت والے دن مجھے اندا اٹھانا کہ یہ نہ ہو کہ پھر میں تیری میں اور تیرے کے سامنے شرمندہ ہوں مجھے اندر اٹھانا تو کہتے ہیں جب دیکھ گئے نا وہ حضرت رضی اللہ عنہ جب اس بندے نے سر اٹھایا وہ نوجوان وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ کہا غوث رضی اللہ طریقہ یہ ہے اور تو اکیلے گیارہویں کھا کے بدماش ہو گئے تو گیارہویں کھا کے بدماش ہو گیا ڈون ہو گئے اپنے علاقے کے یہ ڈونی تیری یہ بدماشی تیری یہ ہاں جل سکتی ہے لوگوں کے سامنے کی وہ کہتے ہیں کہ تھر تھر والے جنتی جنتی انہوں نے بیڑا غرق کیا لوگوں کا انہوں نے دماغ خراب کیا لوگوں کا ہر ایک جناب اپنے جس کو بھی ہاتھ لگاؤ وہ جنتی بنا ہوا اندر سے اس کو امال کی ضرورت نہیں ہے نیک امال کی ضرورت نہیں رقت بارکالہ کیا فرما رہا ہے بلا ہاں ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں جنتی کون ہے رب فرما رہا ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو رب فرما رہا ہے یہودیوں کو نسرانیوں کو رب فرما ہے بلا کیوں نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جنتی کون ہے کہ من اسم بج ہوں لاہن میں جو بندہ اپنا چہرہ رب کے حکم کے سامنے جھکا دے رقت بار کے دین کے سامنے جھکا دے وہ موسم وہی وہ موسم ہے بس اس کے علاوہ کوئی محسن نہیں ہے. ہمارے اپنی قوم جو نے جو دی ہیں ان سے دور ہو گئی ہے رب کا قرآن تو یہ فرما رہا ہے. تو جنتے بانٹ رہے دلی بھی کسی کو قسمیں اٹھا کے نہیں کہا تو جنتی ہے امام امام خانہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تو اپنے بارے میں ڈرنے والے لوگ تھے تو خاجہ مولا اپنے بارے میں ڈرنے والے لوگ تھے بابا فرید رائے میں اپنے بارے میں ڈرنے والے لوگ تھے اور تم زلیلو ایسے بے باک ہو گئے ہو ایسے گندے منہ لگ گیا تمہارے ایسی زبانیں گندی تمہارے منہ میں آ گئی کہ تم قسمیں اٹھا کے لوگوں کو جنت بار ڈر ہو کس بات پر لنگر کھا لیا اب بتائیں جس قوم کو صرف لنگر کھانے پر جنت مل رہی ہو جنت واجب ہو رہی ہو بھی قسم اٹھا کے اس قوم کو رب کے راہ میں یاد کرنے کی ضرورت ہے بتائیں, پھر بتائیں, پھر بتائیں, بتائیں بطائیں بطائیں بطائیں بطائیں ایسے نہیں دماغ خراب ہوا بھائی بڑے عرصے سے لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں جو بھی بندہ ایک دیگ پکا لے تو نقیب نکیب جو ہے نوزب اللہ منظالک وہ رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد سے بڑھ کر اس دیگ پکانے والے کا ملاد پڑ دیتا ہے ہر ہر بات پہ جناب فلاں بھائی میں ان کا شکریہ انہوں نے کمال کر دیا انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہر ہر بات پر یہ عجیب منافقت چل پڑی ہے آپ محفلوں میں چلے جائیں یہی یہ لچھن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بار بار ہر بار اس کا نام لینا ضروری سمجھا جاتا ہے اور اسے اے جناب جنت کے دروازے میں داخل کر کے اسے جنتی بنا دے خود پیسے جیب میں ڈالے اور صبح کی نماز سب کی گئی وہ بھی جنتی بنا ہوا بخشا ہوا بھائی اب نماز کی کیا ضرورت رہی رب رفتبارک اتار نے کیا ارشا فرمایا جی دیکھیں ان کو انعام پھر کیا ملے گا اب یہاں سے ان کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں دنیا کے اندر تو ہمارے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اسلام ہی چھوڑ دیں کیوں بھائی رفت بارک وطار نے اگلی آئے مبارکہ میں واضح فرما دیا فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمت اور دنیا کا مال جو ہے یہ فرمایا کہ میں تم جو نیک کا کر رہے ہیں نا اس کا بدلہ وہ نہیں یہ تو فنا ہونے والا ہے بتائیں بھائی بندے نے نماز پڑھی اسے موٹر سائیکل مل گئی موٹر سائیکل کب تک چلے تک اہن؟ اہن؟ اہن؟ کوئی, کوئی مل جا راستے اے راستے اے اے جائے راستے میں لے ہی جائے کہ نہیں ہو سکتا ہے نا جی کوئی ملے پستول دکھائے اور لے جائے وہ کیا کہیں گے نماز کا اجر یہ ملا تھا ہمیں جو میں ملتان چنگی بھی نہیں لے گیا کوئی بھی چیز ہو کھانا ہو کچھ بھی ہو اسے رقت بارک بتا ہے کہ نعمت کا بدلہ قرار دینا مکلی طور پر کہ یہ نماز کا بدلہ ہے رقت بارکار ہمیں دیا ہے تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے رقطب نہ میں نے تمہارے لیے ان نیکمال کے بدلے میں جو آخرت رکھی ہے نا وہ باقی رہنے والی ہے فنا ہونے والی نہیں ہے یہ چیزیں بدلے میں وہ دیتے ہیں جو خود فنا ہونے والے ہیں میں کلی طور پر انعام میں نے تمہارے لیے جو رکھا ہے نا میں وہ آخرت رکھا ہے نہ میں فنا ہونے والا نہ میری آخرت فنا ہونے والی آخرت باقی رہنے والی ربت اعلیٰ کے حکم کے ساتھ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا جنت کے اندر جیسے یہاں خوف ہوتا ہے نا ہاں؟ یار کہیں میرا ابائی نہ چلا جائے دنیا سے میری اممہ ہی نہ فوت ہو جائے میری بیوی نے چلی جائے دنیا سے بچے نہ فوت ہو جائے ہوتا ڈر نہیں ہوتا ہاں بچہ صبح گھر سے جائے تو ماں ڈرتی رہتی ہے پتہ نہیں واپس بھی آتا ہی نہیں آتا شوہر گھر سے چلا جائے تو بیوی ڈرتی رہتی ہے پتہ نہیں بیچارہ آتا یا نہیں آتا ہے یا نہیں ہر وقت خوف کی تلوار سر پہ لٹکی یا نہیں لٹکی بھی لڑکی بھی نا تو اسی طرح کر کے رفت مارک بتا لا خوف میں وہاں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا یہاں موبائل بڑا رکھا ہوا ہے ہاتھ میں راستے میں ڈر ہے کسی موڑ پہ کوئی بندہ آ سکتا ہے یا جیب سے ویسے ہی گزر نکل سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں چار پیسے جیب میں رکھے تو گھبراہٹا رہی اس کہیں یا چھینی نہیں جائیں گیری نہیں جائیں بار بار جیب کو ہاتھ لگتا ہے رفت میں اتنی نعمتیں دوں گا میں لا خوف نہ کسی چیز کے ختم ہونے کا ڈر ہوگا نہ کسی چیز کے فنا ہونے کا ڈر ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا بتائیں اور, اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا غم کیا ہے دنیا کے غم کیونکہ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے خوف آنے والے دور کے ساتھ ہوتا ہے آنے والے دور میں ڈر ہوتا ہے بندے کو یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے اور غم یہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے گزشتہ دنوں کے ساتھ ہے ایسے غم ہوگا یار فلاں کام میں نے کیوں کیا تھا فلاں میں نے کیوں کیا تھا ہوتا یہ نہیں ہوتا ڈر مستقبل کے ساتھ اور غم ماضی کے ساتھ میں بندہ مومن جب جنت میں جائے گا اسے کوئی غم نہیں ہوگا کہ میں جناب وہاں کیا کرتا رہا ہوں میں وہاں جناب اتنا عرصہ جمنا میں نہاتا رہا ہوں بتوں کو دھویا دیتا رہا ہوں یا کچھ کرتا رہا ہوں مومن بندے کو کوئی غم نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا میں غم کروں کیوں میں تو دنیا میں بھی رب کو جھکنے والا تھا آج بھی رب کے ماننے والا مومن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہاں غمگین ہوں گے جہنم جا کر وہی کافر اور غم جہنم میں خوف اور غم کا تعلق جنت کے ساتھ ہے ہی نہیں ربت بار کو نسے جو اس پر دالت کر رہی ہے نہ انہیں کو خوف ہوگا اور نہ انہیں کو غم ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا تھا